احضر باللہ السمیل علیم من الشیطان و عجیب من حمده و نقصه الم ترى الیلذین قیر لہم کفر ایدیہم و آقیم اسقالات و آقات الزکاہ فلما کتب علیہم القطار اذا فریق منہم یخشو من ناس کا خشیت اللہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا عید کے جن سے کہا گیا کفو و کم کے اپنے ہاتھ روکے رکھو وہ عقیم اسقلاء اور نماز قائم کرو وہ آت و اور زکوۃ ادا کرو فلما کتب علیہم القتال تو جب ان پر قتال جہاد فرض ہوا من ہم یخ ش نا او خشیا تشد تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ وقاب اور انہوں نے کہا ربانہ اے ہمارے رب لما کے تب تعلیم تو نے ہم پر کتاب فرض کیوں کیا لا اخرطانہ علا اجن قریب تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی کل کہہ دیجئے متعلق دنیا قلیل دنیا کا فائدہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے تو خیر اللیمانتا کا اور جو متقی بنے اس کے لیے آخرت بہتر ہے والا تزلا مون فتیلا اور تم پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا جب تک مسلمان مکہ میں تھے تو کافر انہیں ایزا پہنچاتے تکلیف دیتے سجاتے تنگ کرتے تو اللہ تعالی نے انہیں لڑنے سے روکا ہوا تھا اور حکم تھا کہ بس سبھی نماز ادا کرو اور مال اپنا خرچ کرو تاکہ تمہاری تربیت صحیح طور پر ہو جائے تو جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے پہنچے مسلمانوں کی خواہش تھی مکہ میں بھی کہ ہمیں لڑنے کا حکم ملے ہمیں اس سے لڑیں مدینہ میں پہنچ کے بھی مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ کافر جو ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں ہمیں اجازت دی جائے تو ہم ان سے بدلہ لیں ان سے لڑیں تو مسلمانوں کی خواہش کے پیشے نظر جب اللہ تعالی نے ان کو جہاد و قتال کا حکم دیا تو بعض جو کچے مسلمان تھے وہ اس سے ہچکچانے لگے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی إِلَى الَّذِينَ لَهُمْ <الزَّكَاع> کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو لڑو نہیں بس نمازیں پڑھتے رہو زکوٰۃ دو یعنی اللہ کے راہ میں مار خرچ کرتے رہو فلم با علی القال تو جب ان پر قتال فرد ہوا ادا فری کم منہم یکشک خشیت اللہ تو ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے اب لڑائی سے ان کو خوف آنے لگا اور کہتے ہیں ربانہ لما لولا الى اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دی اب تھوڑی دیر اور ہمیں محلت دیتا تھوڑی دیر تک اور ہمیں مؤخر کر دیتا تو مقصد یہ ہے کہ کتاب کی فرضیت کا یہ حکم نازل کرنے میں تھوڑی سی مزید محلت مل جاتی اب ظاہری بات ہے جہاد کے لیے نکلیں گے تو وہاں جان جانے کا دیشا تو ایک ظاہر سی بات ہے تو اس لیے یہ مزید بہلت لینا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا متع دنیا کلیل دنیا کا سامان دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے تو خیوراً اور آخرت اس کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی والا بنتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے یعنی لڑائی سے ہچکچانے والے کمزور ایمان والے مسلمان اور منافقین ان دونوں کا حوصلہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو باتوں سے بلند کیا ہے منافقین بھی جہاز سے پیچھے ہٹتے تھے منافقین میں سے منافق آپ کو میں نے جیسے پہلے واضح کیا ہے کہ اس طرح کے تھے کہ نہ تو وہ پکے کافر تھے نہ پکے مومن متردد تھے مزب زبینا بینا ذالی کا لا ولا ادھر کے نہ ادھر کے تو کچھ منافق کیسے تھے جو پکے کافر تھے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنا آپ اسلام والا ظاہر کیا ہوا تھا تو کچے ایمان والے کمزور ایمان والے جو مسلمان تھے ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دو چیزیں واضح کی پہلی بات تو یہ کہ دنیا فانی ہے بے ثبات ہے اس نے قائم نہیں رہنا اور فانی ختم ہونے والی چیز وہ جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو تھوڑی ہوتی ہے جو برقرار رہنے والی ہے باقی رہنے والی ہے وہ تھوڑی بھی ہو تو زیادہ ہوتی ہے اور جس چیز میں ختم ہو جانا ہے وہ چاہے جتنی مقدار میں بھی ہو وہ اس کے مقابلے میں کم ہی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کوئی آدمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے اور انگلی ڈبو کے باہر نکالتا ہے اس انگلی پر کچھ تھوڑی سی نمی رہ جاتی ہے کئی ہلکا سا پڑی لگا رہ جاتا ہے یہ مثال ہے دنیا اور آخرت کی آخرت دنیا کے مقابلے میں سمندر ہے اور دنیا آخرت کے مقابلے میں وہ انگلی ہے جو آپ نے ڈبو کے باہر نکال دی مطالع دنیا کلیم دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جامع ترمدی کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی طرح ہے جو ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرتا ہے پھر اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو جاتا ہے مسافر اپنے سفر کے دوران تھک کر درخت کے سائے میں تھوڑی دیر تک آرام کر کے آگے چلا جاتا ہے تو دنیا جو ہے دنیا وہ اتنی کی ہے جتنا درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر دیا مطابق دنیا کلی آخیرت خیرمان اتفا اور جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے ڈرتا ہے اس کے لیے آخرت بہتر ہے ولا تو ثلام اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا پہلی بات تو یہ کہی کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بے اکڑ بے حیثیت ہے دوسری بات اللہ تعالی فرماتے ہیں تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں, موت پالے گی، موت تمہیں آ ہی جائے گی تُم فی بروج مشیدہ، اگر سے تم مضبوط قلو میں بھی ہو وہ ان تصب کو تصب ہوں آسان تکول اور اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے سَيِّئَةٌ اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے کہ اس قوم کو کیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کے قریب نہیں جاتے یعنی ایک بات تو یہ کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بالکل حقیل اور بالکل تھوڑی سی ہے اور دوسری بات یہ کہ جہاد میں جانے سے تمہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مر نہ جائیں تو جب موت کا وقت آئے گا تو اس نے آ ہی جانا ہے اینما تکون کبل نو تم جہاں بھی ہو جو وقت مقرر ہے موت کا موت نے آنا ہی آنا ہے والو کنتم فی بروج مشیادہ چونا کچھ مضبوط کلو کے اندر تم محصور ہو جاؤ موت سے بچنے کے لیے موت سے پھر بھی نہیں بچ سکتے تو لہذا موت سے ڈر کے جہاد سے پیچھے رہنے کی سوچ ہی غلط ہے اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھی تو میدان میں نگا بدل لے کے زیرا के کے بغیر تم کھڑے ہو جاؤ اپنے حفاظت کے ऊपर اوپر سے وہ لوہے کا جو خوت اور زیرا بختر پہنتے ہیں کچھ بھی نہ پہنو سادہ حالت میں کھڑے ہو جاؤ بہت نہیں لکھی تو نہیں آئے یعنی اللہ رب العالمین پر تبکل موت کے وقت پر یتی یہ اللہ سدھرانا ہوا نے بڑھایا ہے ان کا کہ جب موت کسی حال میں بھی اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ہچکچاتے کیوں ہو موت سے ڈر کے جہاد سے پیچھے ہو جاؤ نہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں جہاد سے فرار بھاگنا وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا ان فور تم مل بہت ہی ابل مرنے سے یا قتل ہونے سے تم بھاگو اور میدان چھوڑ کے چلے جاؤ تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ موت تو تم کو آنی ہی آنی ہے اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کل سنزاد ہر جان موت چکھنے والی ہے ہر کسی کو موت آ جائے گی لہذا موت ایک اٹل حقیقت ہے جہاد سے پیچھے رہ کے تم موت سے بچ نہیں سکتے وہ ان تو سب سیاح تک پہلے اللہ لسفان تعالیٰ نے منافع کی دو خصلتیں بیان کی کہ ایک تو وہ جہاد سے جی چراتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں اب یہاں پر ان کی ایک اور بری خسرت کا منافقوں کی بری خسرت کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کبھی کوئی برائی ان کو پہنچے کوئی مصیبت ان پر آ جائے کوئی تکلیف آ جائے تو اس کا الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے <coughs> کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا فائدہ ہو تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی نقصان ہو جائے تو الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ آپ کی طرف سے ہے حسانہ سے مراد فتح غلبہ خوشحالی یہ ساری چیزیں اور سی سے برات شکست مصیبت کسی بھی قسم کی تو بہرحال یہ طریقہ کار جو ہے یہ کافروں کا ہے وہ کہتے تھے قومی سبود انہوں نے اپنے نبی کو کہا بکا کا ویون باق تیرے ساتھ اور جو لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ ہم نے بدشگونی پکڑی ہے یعنی ان کو منحوس قرار دیتے تھے اسی طرح سورہ یاسین میں ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو بوسا علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو وہ منحوس قرار دیتے پھر اپنا سورہ آراف میں بھائی تو صب ہم سید یا تو موسا او بھی اور سورہ یاسین میں انا تو تیار ہم نے تم سے نہ حص پکڑی ہے تمہیں ہم نے منحوس پایا یعنی انبیاء کو منحوس قرار دینا کہ یہ مصیبت دکھ تکلیف پریشانی شکست کچھ بھی جو ہوا ہے نقصان یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ طریقہ کار ہے کافروں کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو الہامی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اور ان میں کسی قسم کی نحوست اور غلطی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا لیکن منافق ایسا کرتے تھے انگل قُلْ قُلْ کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی فتح و مسرت اور کامیابی ملتی ہے اچھائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے حریفہ اس قوم کو کیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کے قریب نہیں جاتے ما من حسنت فمن تجھے جو کوئی بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ ماں اصا و کمن سے یہ اور جو تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے برائی پہنچتی ہے تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے وہ ارسل کا لنس اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے و کفا بلّہ اور اللہ ہی کافی ہے گواہ کے اعتبار سے گواہ ہونے کے لحاظ سے یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے برائی اور بھلائی دونوں کا ایک اصول مقرر کر دیا ہے کہ بھلائی کی نسبت تو اللہ کی طرف ہوگی اور اگر انسان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو برائی انسان کو پہنچتی ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے فساد فل بر بہر بیمار کا سبق ناس بر بہر میں جو فساد ہے خوش کی تری میں جو کچھ بھی وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے بما کا سبق الناس داس کے بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی کا بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ نہیں کہ برائی کسی اور کی طرف سے آتی ہے بھیجتا اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اس کا سبب وہ تمہارے گناہ ہوتے ہیں اس لیے صرف صالحین عام طور پر جب بھی کوئی اشتہادی رائے پیش کرتے تو اپنی وہ رائے پیش کرنے کے بعد کہتے اگر تو یہ میری رائے ٹھیک اور درست ہے فمین اللہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر میری رائے درست نہیں ہے تو پھر فمین نفسی کا بھی نش تو یہ میری اپنی طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے پچھلی آیت میں کہا کہ کل الگ اللہ اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور اس آیت میں کیا کہا کہ اچھائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی تمہاری اپنی طرف سے اصل میں دونوں باتوں میں فرق ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں کا خالق اللہ ہے اچھائی اور برائی دونوں کو پیدا کرنے والا دونوں کو نازل کرنے والا بھیجنے والا اللہ تعالی ہی ہے کچھ لوگوں نے تو الہ الخیر اور الہ الشر الگ الگ بنا رکھے ہیں اس طرح زرتش اور بلکہ یہ ہندو لوگ آپ کے پڑوس میں یہ بھی اور ادیا نے والے اکثر ان کا یہ ذہن ہے کہ کائنات میں دو الہ ہیں ایک اچھائی کا الہ ہے اور ایک برائی کا الہ ہے اور ان کے درمیان کائنات میں کشمکش جاری ہے ساری ہے بالآخر اچھائی کا علاقہ برائی کے علاح پر غلبہ پا یہ زرکش کی تعلیم کے اندر ان کی تعلیمات کے اندر اس طرح ہندوؤں کے عقائد میں یہ باتیں اس طرح بھی موجود ہیں پائی جاتی وہ دو الگ الگ الہوں کا تصور رکھتے ہیں تو اللہ سے تعالیٰ نے کہا بُل من گل انڈا اچھائی ہو یا برائی اچھائی کا خالق بھی اللہ ہے برائی کا خالق بھی اللہ ہے دونوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اچھائی بھی اللہ نے بنائی ہے برائی بھی اللہ نے بنائی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں لیکن جب اچھائی آتی ہے تو وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے آتی ہے تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ تمہیں اچھائی ملے ہاں تم تھوڑی سی ہمت کرتے ہو اچھے امال کرنے کی تو اللہ اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے تمہیں اچھائی دے دیتا ہے اس اچھائی میں اصل اللہ کا فور اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور جب تمہارے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نہ کوئی برائی کوئی تکلیف پہنچاتا ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے تو اس لیے برائی کی نسبت قسم کے اعتبار سے انسان کی طرف کی ہے وہ ارسل نا کالنا سے اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا یعنی آپ کا اصل منصب منصب رسالت ہے تبلیغ آپ کا کام ہے اور اللہ گواہ ہے کہ آپ نے امانت ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں کی اور اللہ کا ہی کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ اس بات کا گواہ ہے پھر اس کے بعد اگر کسی کو ہدایت نہیں آتی تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ قصور اس کا اپنا ہے کہ ہدایت کے وعدے ہو جانے کے باوجود اس نے ہدایت کو اپنایا نہیں ہے رسول فقط عطا اللہ اور جو کوئی رسول کی تھرم برداری کرے گا فقط عطا اللہ تو بے شک اس نے اللہ کی تھرمہ برداری کی من اور جس نے رو گردانی کی فما سلما کا علیہ حقیقہ تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور مبلد ہیں اللہ کے تاصد ہیں پیامبر ہیں اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ وہ بات اپنی نہیں کرتے وہ جو بات بھی اکمت کو کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ اللہ کی ہوتی ہے نماز روزہ حج زک دوسرے شریعت کے حکام سب ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے وہ جو حکم ادا نے دیا ہے قرآن میں نماز پڑھو زکات ادا کرو روزے رکھو حج کرو اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے جو بتائی ہے یہ وضاحت بھی انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ اللہ تعالی کے حکم کے مطابق کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر عمل آپ کا ہر ہر قول اور حتیٰ کہ آپ کا خاموش رہنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے تو اس میں اطاعت کرنا نبی کی حقیقت میں اللہ تعالی کی اطاعت ہی ہے سلنا کا علیہ تو جو رق اردانی کرتا ہے یعنی آپ کی اطاط نہیں کرتا تو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس کا ذمہ آپ پر نہیں ہے آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ فکر مند تھے کہ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں غالض کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں لیکن لوگ وہ ماننے کے لیے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو فرمایا میں آپ کی ذمہ داری صرف اتنی سی ہے کہ آپ بات پہنچا دیں آپ کا منصل رسالت و تبلیغ ہے تو جو اطاعت آپ کی کرے گا وہ اللہ کا ہوتی فرما بردار ہے اور جو آپ کی اطاعت نہیں کرے گا آپ کی نہیں مانے گا وہ اللہ کا نا فرمان ہے تاً اور وہ کہتے ہیں اتات ہوگی انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اتاط ہوگی مانیں گے فیدا بارہ سو میں جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو آپ کہہ رہے تھے جو آپ نے بات کہی آپ کی بات سن کے آپ کے سامنے تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے مان لیا جی اتا تو ہوئی لیکن سن کے جاتے ہیں پھر رات کے وقت بیٹھ کے آپ کے حکم کے خلاف مشورے کرتے ہیں واللہ اللہ ما مایو اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں فعا ال تو آپ ان سے منہ موڑ لیں اعراض کر لیں تبکل اللہ اور اللہ پر تبکل کریں وکا کا ہی وکیلا اور اللہ پر بھروسہ کر وہی وہ کافی وکیل ہے کار ساز ہے یہاں منافقین کی ایک اور بری خصلت کا اللہ نے بیان کیا ہے اور ان کو سردنش کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کی حرکتوں سے صرف نظر کریں چشم پوشی کریں اور اللہ پر تبکل کریں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں لیکن مانتے نہیں بلکہ آپ کی بات سنتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس کے خلاف منصوبہ بندی کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تنویح کر کے اللہ پر توکل کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے افلا تدبر القرآن کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لوا جادو فی اختلافی تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے منافقین کی چالیں اور ان کی تدبیریں ان کے مقرف ریم بیان کرتے ہوئے یہاں اللہ نے قرآن مجید کی حقانیت کا بھی بیان کیا ہے کہ منافق تو یہ ساری سازشیں اس لیے کرتے تھے کہ وہ آپ کو سچا نبی نہیں مانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے اگر سچا نبی وہ سمجھتے ہوتے تو ایسی حرکتیں نہ کرتے وہ آپ کو سچا نبی نہیں سمجھتے تھے تو اس لیے قرآن مجید کی حقانیت اللہ تعالیٰ نے درمیان میں بیان کی ہے کہ دیکھو قرآن اللہ کی طرف سے ناول شدہ ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے ناول شدہ نہ ہوتا تو پھر اس میں اختلاف ہوتا اس کے احکام اس کی آیات آپس میں ٹکراتی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی اور امور غیب کی خبروں پر قرآن مجید مشتمل ہے اختلاف اور تناقس سے یہ بالکل پاک اور بالکل مبرہ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپس میں متضاد ہو اور ٹکرانے والی ہو تو یہ اس بات کی وعدے دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اب کچھ لوگ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے صحیح معنوں میں تو وہ سمجھیں کہ شاید قرآن میں بھی اختلاف ہے اس طرح کے لوگ بھی ہیں ادراض کرنے والے مثال اللہ سبحانہ ہوگا تعلی نے پہلے بارے میں فرمایا ہے سر بقرہ کہ اللہ ادا ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اس کے بعد سمستو پھر آسمان کا اللہ نے قصد کیا سبع سات آسمان بنا ہے زمین جو کچھ ہے وہ پہلے اللہ نے پیدا کیا اس کے بعد سات آسمان اللہ نے برابر کی آخری پارے میں صورت عمر میں اللہ تعالیٰ فرماتل بنا ہا تم تخلیق کے اعتبار سے اللہ سخت ہو یا آسمان اللہ نے آسمان کو بنایا رفع ایسم کہا اس کو اس کی چھت کو اللہ نے بنند کیا اور برابر کیا اخراجہ کہ دن رات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے پھر فرمایا ولوا بعد کا دہا زمین کو اس کے بعد بچھایا اب پہلے اسی بارے میں آ رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ پیدا کیا اس کے بعد اللہ نے آسمان بنایا اور آخری بارے میں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بڑا کر کا رہا بعد میں بچھایا الٹ ہو گیا یہ جی ایک دوسرے کے خلاف متضاد ہیں ٹکراتی ہیں صرف بات سمجھ کی ہے کہ سمجھ نہیں آئی بات حقیقت میں ہے کیا پہلے پارے میں اللہ سبحانہ ہوا چالا نے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کی پیدائش کا ذکر کیا وہ پیدا کی اس کے بعد آسمان بنائے وہ آخری پارے میں کیا ہے پہلے اللہ نے آسمان کو بلند کیا اس کو سیدھا کیا اس کے بعد زمین کو بچھا دیا یعنی آخری پارے میں پیدا کرنے کی بات نہیں بچھانے کی بات ہے قرآن مجید کی ایک تیسری ساتھ ملا لے کہ کانتا نکا یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے جڑے ہوئے تھے نہ ہوا ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کیا یعنی پہلے اللہ نے زمین پیدا کی اس کے بعد آسمان اس کے اوپر چڑھا دیا لپیٹ دیا پھر اللہ نے پہلے آسمان کو اوپر اٹھایا اس کو برابر کر دیا زمین کو اس کے بعد برابر کیا پہلے پارے میں پیدائش کا دیکھا ہے اور دوسرے پارے میں ان کے سیدھے کرنے کا دیکھا ہے آخری پارے میں پیدا پہلے زمین کو کیا ہے لیکن اس کو سیدھا بعد میں کیا ہے آسمان کو پیدا بعد میں کیا لیکن سیدھا اس کو پیدے کیا اختلاف تضاد کوئی نہیں اس طرح کے کئی تعداد کو نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن وہ تضاد حقیقت میں عقل اور فہم کا تضاد ہے حقیقی تضاد قرآن مجید میں نہیں اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا لواج دوفی اختلاف منکی تو اس میں یہ بہت زیادہ اختلاف پاتے ہیں تو اس میں چونکہ اختلاف نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان عمید منظر من اللہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے نادر کرتا ہے